أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نقم منهم إلا أن بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب تهنم بَل لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بقش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيبهم والله من ورائهم محيم کل <تصفح> کے سبق میں آپ کے سامنے واقع خندق تفصیل کے ساتھ آ گیا تھا آج ہم آگے پڑھیں گے وما نقم وما نقم یہ ماضی کا صیغہ ہے ماضی منفی ہم ضمیر اصحاب القدود کی طرف لوٹ رہی ہے وما نپمن وما اور نہیں نقم عیب پکڑا انہوں نے انہوں نے غیب نہیں پکڑا مین ہوں ان میں سے نقبو کا معنی ہوتا ہے بات دونوں سے آتے ہیں سزا دینا عیب لگانا برا کہنا بدلہ لینا یہ سارے کے سارے معانی اس لفظ کے آتے ہیں وما میں نقم ہوں اور میں نے بتایا کہ نقمو کے کئی معنی آتے ہیں عیب پکڑنا مکرو کہنا بدلہ لینا یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے برا کہنا وبان قمو اور ان کو اصحاب, اصحاب القدود کو مسلمانوں کی صرف یہ بات بری معلوم ہوئی اور اصحاب العد کو مسلمانوں کی صرف یہ بات بری معلوم ہوئی الا مگر مینو یمین کا سوا ہے الا یق مینو مگر یہ کہ یق وہ ایمان لائے وہ مسلمانائے بلا اللہ کے اللہ, پر اللہ پر ایمان لائے العزیز غالب الحمید تعریف کیا گیا تعریف کیا گیا اور اصحاب القدود کو مسلمانوں کی صرف یہ بات پوری معلوم ہوئی کہ وہ مسلمان غالب اور زبردست کمالات والے اللہ پر ایمان رکھتے تھے الدی لہو ملک و وہ جو لہو اس کے لیے ملک السماوات سماواتی بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی جس کے قبضے میں آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے واللہ اللہ عالیہ کل شہید اور اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر یعنی اصحاب الاخدود نے جو مسلمانوں کو سزا دی وہ کوئی بڑا جرم نہیں تھا انہوں نے کوئی چوری ڈکیتی یا کوئی قتل نہیں کیا تھا بلکہ ان کا جرم صرف اور صرف یہ تھا ان کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ ایمان لائے تھے اور ان کا ایمان لانا ان لوگوں کو ناگوار تھا تو وہ کس پر ایمان لائے اللہ پر العزیز جو غالب ہے زبردست ہے کہ وہ سرکشوں اور متکبروں کو خاک میں ملا سکتا ہے الحمید جس کی ذات عالی تمام کمالات اور خوبیاں موجود ہیں اس کے اندر تہو کو السماوات ولا آسمان اور زمینوں کی بادشاہت اسی احکم الحاکمین کی ہے ان تینوں صفات العزیز الحمید اور ملوکیت میں ایمان والوں کی تعریف ہے ایمان والوں کی خوبی بیان کرنا ہے کہ ایمان والے ایسے زبردست بادشاہ پر ایمان لائے العزیز جو غالب ہے الحمید جو تمام کمالات جس کے اندر تمام کمالات اور خوبیاں موجود ہے اور جو بادشاہ ہے آسمان اور زمین کا اور عقل کا تقاضا بھی ہے یہی ہے کہ ایمان اسی پر لایا جائے جس کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہو جو قالب ہو جو جس کے اندر تمام کمالات اور خوبیاں موجود ہو جمہرہ تکلیف دی المؤمنین مومن مردوں کو بلکمات اور ایمان والی عورتوں کو لم يتوبو. پھر انہوں نے توبہ نہیں کی لم یتوبو توبہ نہیں کی فلهم عذاب جہنم تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے ولهم عذاب اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے حریق کا معنی جلنا تو جلنے والا عذاب ہے ان کے لیے جلنے والا عذاب ہے ان کے لئے میں نے آپ کو اس صورت کے شروع میں بتلایا تھا کہ اس صورت کے اندر ایمان والوں کو اللہ رب العزت میں تسلی دی ہے تسلی تو یہ تسلی دے رہے ہیں اللہ رب العزت کہ یہ جو تکلیف دیتے ہیں مسلمان مردوں اور روتوں کو اور پھر توبہ نہیں کرتے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اسی میں یہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے لہم جن تم تجری ان کے لیے باغات ہے کیسے باغات تجری منت حل انہاپ تجری منتل جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں تجری حاصل ہے تجری بہنا من تحتیہ اس کے نیچے انہار نہریں بہتی ہے کبیر یہ ہے بڑی کامیابی یہ ہے بڑی کامیابی اصل کامیابی یہی ہے جو لوگ ایمان لائے نے کامال کیے اور جنت میں داخل ہوئے تو یہی کامیابی ہے بخش کا منع پکڑ رب کا آپ کے رب کی آپ کے پروردگار کی پکڑ ل شدید بڑی سخت ہے بڑی سخت ہے ان وہی پرور وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے یوب پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا رشید المجید عرش کا مالک ہے المجید بڑی شان والا ہے فعال جو چاہتا ہے ہمایوریل جو چاہتا ہے پال اس کو کر ڈالتا ہے پعال کر ڈالتا ہے لمایوریل جس چیز کو وہ چاہتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے حل عطا کا حدیث الجنود حل عطا کیا آپ کو آپ کے پاس نہیں آئی حدیث بات حدیث کا مانا بات الجنود لشکروں کی بات کیا آپ کے پاس لشکروں کا قصہ کیا آپ کو لشکروں کا قصہ معلوم ہے کیا آپ کو ان لشکروں کا قصہ معلوم ہے حدیث کا معنی بات قصہ وغیرہ تو کیا آپ کو معلوم ہے لشکروں کا قصہ فراون فرعون اور سمود کا قصہ فرعون اور سمود کا قصہ کا بلکہ یہ کافر جھٹلانے میں لگے ہیں کا فرو بلکہ جو لوگ کا فرو کافر ہوئے ہیں تقذیب جتلانے میں, جتلانے میں بلکہ یہ کافر جھٹلانے میں لگے ہیں واللہ من محیم اور اللہ تعالی وم ان کے ہر طرف سے ان کے ہر طرف سے محیط گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں ان کا کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں بل ہوں قرآن مجید بلکہ وہ ایک بازمت قرآن ہے بل ہوا بلکہ وہ قرآن بلکہ وہ ایک بازمت قرآن ہے لو محتوظ جو لوٹے محفوظ میں لکھا ہوا ترجمہ سمجھ میں آیا पीछे आगे भी आता है पीछे भी आता है ठीक है आगे पीछे दोनों महानी आते हैं उसके जी آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا اب ذرا تھوڑی سی ان کے تفصیل ذرا تو ان آیات میں ظالموں کے سزا کا بیان ہے جنہوں نے اہل ایمان کو صرف ان کے ایمان کی وجہ سے آگ کی خندق میں ڈالا تھا تو ان کو سزا دو چیزیں ان کو سزا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی فل معذی اب جہنم ایک ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ولحم عذیب الحریق اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دو فلاحم عذاب الجہنم ایک دو زخ کا عذاب فلاحم عذاب الحریق اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے یہ جو دوسرا جملہ ہے نا یہ پہلے جملے کی تاقید ہے پہلے جملے کی تاقید مطلب اس کا یہ ہے کہ دوزخ میں جا کر ان کو ہمیشہ آگ میں جلنے کا عذاب ہوتا رہے گا یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے جملے میں بڑے عذاب کا بیان ہے جو آخرت میں ہوگا اور دوسرے جملے میں والم آزاد الحریق میں اس سزا کا بیان ہے جو دنیا میں ان کو ملی وہ سزا جو دنیا میں ان کو ملی جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ جن ایمان والوں کو انہوں نے آگ کی قندت میں ڈالا تھا ان کو اللہ تعالی نے جلنے کی تکلیف سے اس طرح بچا دیا کہ آگ کے چھونے سے پہلے ہی ان کی روح روح قبض کر لی گئی پھر وہ آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ خندق سے نکل کر شہر بھر میں پھیل گئی اور ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے اس آگ میں جلا ڈالا صرف بادشاہ भाग بھاگ نکلا آگ سے بچنے کے لئے. اور دریا میں کود کر ڈوب مرا یہ بھی دریا میں ڈوب کر مر گیا تھا یہ ذلواز جو بادشاہ تھا تو اس دوسرے جملے سے والم عذاب الحریق سے یہ والا عذاب مراد ہے اور بعض مفسرین نے اس دوسرے جملے سے قبر کا عذاب مراد لیا ہے یہ والم عذاب الحریق سے مراد قبر کا عذاب ہے سمجھ میں ان جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں ایسے किए ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے سوال جب کافروں کا جزا بیان ہوا کہ ان کو جو سزا ملے گی ان کو جو جزا ملے گی تو وہاں پر لفظ آیا پل پا جزائیا اس کو کہتے ہیں فل پا ٹھیک ہے پا اور جب ایمان والوں کا تذکرہ آیا اندین اللہ فا نہیں آئی فا جزائیہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے بات سمجھ میں اس کو فا کہتے ہیں تو اس ایمان والوں کے تذکرے میں فا نہیں ہے اور کافروں کے جز... کافروں کی جزا کے بیان میں فا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک نقطہ ہے وہ یہ کہ آخرت کا جو ثواب ہے وہ اللہ کے فضل پر ہے اللہ کے فضل پر ہے عمل پر موقف نہیں ہے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے مثلا بالغ بچہ نابالغ بچہ یا وہ بالغ جو بلوغت سے پہلے مجنون ہو گیا ہو بلوغت سے پہلے مجنون ہو گیا ہو یا کوئی ایسا آدمی جو علم و عمل کے ماحول سے دور ہو علم و عمل کے ماحول سے دور ہو یا دارالحرب میں ایمان لایا اور اسلام کے اسلام سے واقف ہی نہیں ہوا عبادت اطاعت نہ کر سکا نابالغ بچہ یا بلوغت سے پہلے ہی کوئی مجنون ہو گیا یا کوئی دار الحرم میں ایمان لایا لیکن اسلام پر نہیں چل سکا عبادت نہ کر سکا اطاعت نہ کر سکا یہ سب لوگ بغیر عمل ہی جنت میں داخل ہوں گے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ اپنے فضل سے داخل کریں گے تو اسی طرح اعمال والے بھی اللہ کے فضل و کرم اور رحمت ہی سے جنت میں جائیں گے چنانچہ بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر گز تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا ہر گز تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعی نے عارض کیا رسول اللہ آپ کو بھی آپ کو بھی نجات نہیں دے سکتا عمل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو بھی نجات نہیں رہ سکتا مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھ کو اپنی رحمت میں چھوٹا لے اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا اور نہ اس کو دو سے بچا سکتا ہے اور نہ مجھ کو مجھ کو بھی نہیں مگر اللہ کی رحمت سے یہ سب کچھ ہوگا یہ تو جنت ہے جنت نیک اعمال پر اللہ اپنے فضل سے جنت عطا فرمائیں گے عذاب میں ایسا نہیں عذاب میں جس نے کفر کیا جس نے گناہ کیے تو عذاب کفر کی وجہ سے ہوگا اور کی وجہ سے ہوگا اس لیے اللہ رب العزت نے جب کفار کا بیان کیا جب ان کا ذکر کیا تو وہاں پر فا اللہ رب العزت لائے بات سمجھ میں آ جہاں پر نہیں لائے اللہ رب العزت یہاں پر نہیں لائے یعنی اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے بات سمجھ میں آ گئی آپ کا وقت ہو چکا باقی آیات کی تفصیل انشاءاللہ اللہ کریں گے ٹھیک ہے جی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی علیکم ورحمۃ اللہ